دروازے کو بند کر مہینے میں ایک دن ہمارا ماہوار استعمال ہوتا ہے کل رات کو تھا کل مگر سے شروع ہو کر آج سوا نو بجے ساڑھے نو بجے جار تک جاری رہا ہی. تو اس کا اعلان ہم کرتے رہے ہیں ساتھ. ساتھ اس کو یاد رکھا کریں جی؟ مسل فردوس میں ہمارا شریت کا جلسہ ہوگا جی مگر اب تعشاہ مگر اب بیاہ نے شاہ کے بعد کھانا ہے تو اس میں شادی پشتی کھانا مدی نے مسلح فردوس میں مگر اب سالے میں لکھیں کہ ڈنمارک میں ایک سیرت کانفرنس کو اللہ کا بندہ ہمت کر لے کر لے ٹھیک ہے جی, جی. بورچی کو بلا کر دو یہیں پکانی چاہیے گھر پر کیا کریں اسپل کا بورچی دیکھے نا جی کوئی قریبی بورچی ہے اسپل کا دم پکتا پکانے والا آدمی ہو اس کا تجربہ دم پختہ پکانے والا یہ تو میں یہ جو لکھنی میں بالے ہوئے چاول کے اوپر چھانتے ہیں یہ ہاں اچھا اچھا اس میں سر اندار رکھنا اور ہے چاول پک گیا اتنا سے پانی ہو اس کا پٹھانا دقت اور کرنے سے گھبراتا ہے کتنا پانی میں جا رہا یہ کتنی دیر ابالنا چاہیے چاول کو ایک بار دیکھا ہوا دو ایک تو دو رہ در جاتی پھر دوبارہ ایک جاتی تیسرے درجے پر بس پورا پکا ہوتا ہے تھوڑا سا نیچے رکھ کے تھوڑی دیر رکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ اندر اس کی جو ہے بڑا سو کچھ دیر بایا رکھے ہمارے صحت ہے کیا محمد رسلی اللہ رسول ال کریم ادو تم فاروق ہے دیا تو ان کا دستخان کا کھانا بہت تکلیف دہ ہوتا تھا سوکھی روٹی ویسی ان کا تیل یا ایک میں کبھی کپڑے تب والے کھانا مساکین دردیشوں والا مکان جو پڑا. اسی حضرت مولانا پدم پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ پہلے دو خلفاء مزاج شریعت پر رہے ہیں اور دوسرے دو خلفاء حدود شریعت پر رہے ہیں تو پہلے دو کے پہلے دو کے سرز زندگی سے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایسا کرنا چاہیے اور دوسرے دور کی زندگی صحیح سے اتنا کر سکتے ہو ایک سے ذرا نہیں کر سکتے اتنا کر سکتے اتنی گنجائش ہے اور پہلے دو خلفاج ہیں وہ مزاجی شریف پر ہیں اس لیے حضرت البکر صدیق رضی اللہ عالم نے خلافت کا معاوضہ تو لیا ہے کہ بعد میں مشکلات میں پیدا ہو جائیں باہر آنے والے لوگوں کے لیے لیکن وفات کے وقت اپنا باغ بیچ کر ساری تنخواہ واپس کی ہے. اور معاوضہ بھی اتنا دیا ہے جتنے جس سے گھر کا ضرورت کا کھانا ضرورت کے کپڑے اور مرضی ہو سکے مکان باقی اپنے اپنی جائیداد کی سیب اس کہتے ہیں کہ باوجود اس بات کے برے فاروق عزی اللہ آدمی شہید ہوئے ہیں لیکن وفات کے دس سال بعد اس نے خواب میں دیکھا ہے ایک پسینا پوچھتے ہو تو کہتے ہیں کہ ابھی ہی میں خلافت کے حساب سے فارغ ہوا ہوں دس سال خلافت کی اور بکر شدید عزیلہ آدمی کا باوجود حاکم ہونے کے حساب کتاب نہیں ہے موجود کیا حاکم ہے حساب کتاب نہیں ہے بغیر حساب کتاب کے لوگوں میں شمار ہے تو پہلا دو خلف وہ مزاجی شریعت پر کسی نے کہا کہ امیر المین آپ بھی اچھا کھانا پکا لیا کریں وہ خود آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کے پاس ان کے لیے کھانا پکتا ہے جو باہر ملکوں کے لوگ آتے ہیں وہ خود آتے ہیں کے تو اس کھانے میں آپ بھی بیٹھ جایا کریں بلکہ ایک دفعہ حضرت ہفتہ عبد اللہ سننا سے صاحبہ اکرام نے یہ بات کہی کہ ان کی صحت کمزور ہو گئی ہے بہت اور ساری عمر کر ان کو کام کرنا پڑتا ہے صحت ان کی کمزور ہو گئی ہے یہ اچھا نہیں ہے ان کے لیے تو ان کو کوئی کہہ نہیں سکتا آپ ان کو ذرا کہیں سمجھائیں کہ اپنا کھانا اپنا معیار زندگی ذرا اونچا کریں گے اور اس بات کا بھی کہ ہمارا پھر، ہمارا نہیں کہنا, کہنا کہ ہم نے کہا ہے اتنے ڈرتے بھی تھے کہ ہمارا نہیں کہنا کہ ہم نے کہا ہے تو انہوں نے ان سے بات کہی کہ آپ کا کھانا جو ہے وہ بہت سخت ہے تکلیف والا ہے اور کپڑے آپ کیسے ہے آپ کا معیاری زندگی طرف زندگی ایسے ہے تو, تو فتوات ہو گئی ہیں اس اسلام کافی زیادہ ہے آپ انہیں معیاری زندگی کو اونچا کریں تو اس کا جواب نہیں جو انہوں نے کہا کہ تو حضور صلی اللہ ان کے کی بیوی بی رہی ہے تو اس بات کو بتا کہ حضور نے کیسی زندگی گزاری ہے تو انہوں نے کہا کہ حضور کا جو ہے ایک ٹاٹ تھا میرے گھر میں جس کو آدھے کو آپ نیچے بچھاتے تھے زمین پر لیٹتے ہوئے سردیوں میں آدھے کو نیچے بچھا کر آدھے کو اوپر لیتے تھے اور گرمیوں میں دو دوڑ کر اس کو نیچے ڈالا جاتا تھا اس پر آپ آرام فرماتے تھے ایک دفعہ مجھے خیال ہوا کہ اس کو کہ چار طے کر دوں زیادہ نرم ہو جائے گا چار طے جب کر دیا تو اس دن صبح تاجر میں اٹھنے میں حضور صلاح کو دیر ہوئی تو تم نے فرمایا کہ اس کو دو طے کے رکھ کیا کرو کیونکہ یہ میرے اٹھنے کے لفظ میں رکاوٹ بنا تو, تو کہا کہ آپ کا کھانا کیا تھا تم نے کہا کھانا یہ تھا کہ کبھی کھجور کھالی کبھی سوکھی روٹی کھالی لی اور نکاحت روٹی تھی تو اس میں جس ڈبے میں گھی وغیرہ ڈالتے برتن میں وہ برتن خالی ہوتا تھا نیچے نیچے تل چھٹ یعنی اس کا جو نیچے بچا کچا جو ہوتا ہے یہ رہا ہوا تھا تو روٹی کے ٹکڑوں پر حضور صلی اللہ کولٹا اور خود دیا آپ نے خوب مزے لے کر نوش فرمایا اور باقی لوگوں کو بھی آپ نے عطا فرمایا کو تجربہ ہے بس پتا ہو دوسرے کو مجھے لاؤ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ بات کس نے کہی ہے انہوں نے بتایا نام نہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی مجھ سے پہلے میرے دو ساتھی ایک راستے پر گزر کر چلے گئے اور میں ان کے راستے سے ہٹنا نہیں چاہتا میں ان کے راستے سے ہٹنا نہیں چاہتا, ہٹنا نہیں چاہتا, ہٹنا نہیں چاہتا سبحان اللہ ایک دفعہ اپنے بیٹے عبداللہ بن نمبر نے کہ اب اجان آج کھانا ہمارے ساتھ کھائے کھانا کھایا تو کھانے میں روٹی ابلا ہوا گوشت اور اس میں گھی ڈالا ہوا تھا تب میں کھانا نہیں لے سکتا کہ تو نے روز پر دو سال انجمع کیے ہے روٹی یا ابلے ہوئے گوشت سے کھائی جا سکتی ہے اور گھی سے بھی کھائی جا سکتی ہے ان میں سے ایک چیز ہونی چاہیے تھی سکھان پر دو سالن جمع کیے ہیں میں نے کہا ایسی با بات نہیں تھی گوشت جو ہے وہ تھا کمزور جانور کا تھا اس لیے وہ آدھی قیمت مطلب پر دکھ رہا تھا دو درم کا میں گوشت کیا کرتا تھا آج دو درم کا گوشت ایک درم میں مل رہا تھا تو گوشت کے کمزور تھا اس لیے ایک درم کا میں نے گوشت اور ایک درم کا میں نے گھی لیا تو خرچہ اتنا ہی ہوا ہے نہیں خدا خرچہ تھا جتنا بھی ہوا ہو سالم یہ دوڑ ہے میرے ایک مہمان آیا کا سر اللہ والے مہمان آیا پیڑ چھایا کرتے تھے کبھی کبھی سال میں ایک دفعہ تو یہ شریعت کا مسئلہ ایسا کر مسئلہ ہے کہ مہمان کے لیے آپ جتنا زیادہ چیزیں پکائیں اس پر پکڑ بھی نہیں اور حساب بھی نہیں اور کھانے کے بعد بچ جائیں تو برکت ہے ایک دم دو دن گھر والے کھا رہے ہیں بہسابہ کھانا ہے تو دو تین چیزیں دو تین چار کے لیے میں پکاتا تھا تو بس پکتے ایک روٹی اور تھوڑا سالن لے کر باقی کسی کو نہیں کافر میں جو مار دی ہے مسلمان کو اس میں ایک میار زندگی بلند کرنے کی مارس کو دی ہے کہ زندگی کو اتنا اونچا کر دیا جائے کہ اس کے اخراجات پورے نہ ہوں اور اس, اس کو دکے کھانے پڑے اس کو پریشان ہونا پڑے اور اس کی ساری پالیسیوں کو ترتیبوں کو شکست کرنی ہے معیار زندگی کو پس کرنے سے کہ اس کی ریز روی چیزوں کو کیوں استعمال کریں الطاف صاحب اس کے بعد پہلے تو میں لما اور مسلم وغیرہ کی مجلس میں جا کر ان سے یہ کہا کرتا تھا کہ میں یہ تفصیلی وغیرہ نہیں پیتا ہوں میرا گلا خراب ہو کہا کہ میرا گلا خراب ہوتا ہے ٹھنڈ چیز سے مجھے میرا گلا پکڑا جاتا ہے اور وہ چیز جس کے اندر یہ ہو سوزش اسے آپ لوگ ریٹن کی سوزش والی چیز برداشت نہیں کر سکتا تو پہلے تو میں ہی کہا کرتا اس کے بعد پر خدا یاد دلایا کر کے ان سے کہا کریں گے کہ یہودی کو مسلمان کی بمباری کا جنڈا تو ہی دے تو ہی پی اس کو اور کتنا بڑا مفتی کے بنا ہو کتنا بڑا ملوڑ ملو کے بنا ہو اس بات کو مجھے یاد دلایا کرو یہ میں ضرور کا کروں سے اس کو تو تل اس کو تو استعمال کر اور تو کافر ترک مسلمان رو بمباری, بمباری کا چندہ دے اکل ہی نہیں ہے شور ہی نہیں ہے سہم نہیں کہاں پر کا معصوم اجنٹ بن کے ساتھ. ایجنٹ کافر آپ کی کاڈنگ و لائف ایز اوسنٹ ایجنٹ آپ کی کافر پر کے معصوم نمائندے بن کر زندگی گزار رہے ہو اور اپنی کوتائی سے کوتائی سے بے خبر پھر رہے ہو ڈاکٹر سے ابھی اسرا مفتی جو فت دے رہا ہے جی یہ دایا پر اور شامی پر فت دے رہا ہے اور دایا شامی کھجوری جو ہے وہ مسلمانوں کے عروج روج کے زمانے کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جس بغیر غالب کا کافر مغلوب تھا ان میں بھی لکھا ہوا ہے کہ فولاد دنیا اسلام والے کافر پر فولاد میں بیچیں تو ان مفتیوں کو گڑک لانی چاہیے نہ کہ اس کو ان باتوں کو سوچیں کیوں فولاد نہ بیچیں اس کو عقری قوت حاصل ہوتی ہے مفتی صاحب عفری قوت اس کو حاصل ہوتی ہے یہ لکھا ہے کتابوں نے تو میں نہ بیچے ہاں جی ہاں کتاب کیا لفخا انہوں نے کتاب و سیئر کتاب و سیئر کے ساتھ الگ ہے یہ اچھا اور اس نے لکھا ہوا ہے کیونکہ اس وقت یہ چیز کافر کی قوت کو مضبوط کر رہی تھی تو اس کو لکھا ہوا ہے اس کی روشنی پر ذرا غور کرو نا مفتی سہمان کو فولا سے زیادہ کوشش ہے وہ تو زیادہ قوت جائے تو, تو پیسہ ہے مال ہے ہمارا ہم؟ ایک ممبر سے عجیب راج میں ساگ تھے چار مہینے چار مہینے لگانے آئے تھے تو واپس جاتے ہوئے انہوں نے مجھے کہا کہ میں صدر پاکستان سے ملوں گا سادہ ساتھ ہے تو بتایا کہ اس نے کہا کہ یہ قائد اعظم کے ان دوستوں میں سے کہ مجھے اسے خط لکھا تھا کہ ہیلپ می ود سلور بلیٹ کہ میں نے جنوبی میں نے افریقہ سے ممباسا سے پر کافی پیسہ اس کو بھیجا تھا تاریخ پاکستان کے لیے تو اس لیے اس کا نام پاکستان کے محسنوں میں تھا تو واقعی وہ ہم جب رخصتوں کا تین چار دن بعد گیا تو کراچی میں کسی جگہ پر اس کا پھر صدر پاکستان کے ساتھ ملاقات کی اس کی تصاویر بھی اخباروں میں شائع کی تو جگہ سے وہ تو پیسہ ہے مود کا مفتی صاحب جس کو تو سارے کو جمع کر کے جھاڑو کے ساتھ اپنے ملک سے اور کافر کی جولی میں ڈال دیتا ہے اور اس کو بمباری کا چرنا مہیا کرتا ہے وہ تیرا فتویٰ کرتا ہے آج ڈاکٹر صاحب نے ہمارے سلسلے میں لیا نے لکھا ہوا تھا کہ یہ جو میڈیکل کمپنیاں کھانے کرتی ہیں اور وغیرہ دعوتیں کرتی مفتیوں نے فتح دیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے تو کاروباری نقصان نگاہ سے اور اشادی نقصان نگاہ سے یہ جائز ہے میں نے کہا مفتیوں کی ایسی ٹیسی یا ہمارے والا ماں اور ما شائع اور قابر کسی کو گالی جیسی تو ایسی تیسی کیسی تیسی کا مطلب جو تو اس کی جگہ پڑے کار اس کی سی پیسی میں نے کہا مفتیوں کی سی پیسی ان ظالموں کے کمپینک پر نہ جاؤ کہ وہ جو ڈاکٹروں کو کھانا کھلا رہا ہے ڈاکٹروں کو کے پیسے دے رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے ساری قیمت جو دوائی پر ڈال کر اس غریب آدمی کو جو بیماریاں ہو ہوا ہے جس کا بیٹا بیٹی بیوی والدین بہن تڑپ رہے ہیں اور اس کو بکری بیچ کر گائے بیچ کر بھینس بیچ کر مکان بیچ کر کے علاج کے لیے آیا ہوا ہے اسے چینتا ہے کمسی والا اسے چھین کر ڈاکٹر کو شراب پینے کے لیے پیسے دے رہا ہے اور دوسرے کے پیڑ کے تنور میں مرغا ڈال رہا ہے اور سینوں سے رہا ہے تو یہ فتوا دیتے ہوتے ہیں نجد. امین کے فتم کے ساتھ کیا ہے آپ تو خوب کو سوچے جس کے بیچ کی بنیادیں ہیں یعنی اس مفید صاحب کے لیے میں دعائیں کرتا رہا تو اس کی بیماری کی شفا کریے باقی ساری باتیں کرتا ہوں اس کو میں نے کام والے کیا ہے قدر تھالمی کا فتو نکالو اور اس کو ایک دو سال سے اس کو میں نے والے کیا آج تک نہیں کیا آج رقبی غصہ ہے سبر میں غصے نکالتا ہوں اس لیے میں نے کہا تو اس فتوے کو نکالو جس میں فلسطین کے لوگ زمینیں بیچ رہے تھے یہودیوں پر اور دیوبند والوں انہوں نے فتوا کچھ محتاط علماء نے کہا نہ بیچو انہوں نے جانظر کو فتویٰ بھیجا دیوبند کو فتویٰ بھیجا دیوبند والوں نے فتوا نہیں دیا انہوں نے اپنے سرپرخ کو بھیجا اللہ صاحب اور اللہ علیہ کو بھیجا ان نے سارے علماء میں فطے کو پھیلایا اور پھر جمع کر کے ان سے رائے پوچھی لما ران ہے کہ یہ اتنا آسان سا مسئلہ ہے کہ آفت پر چیز بیچ سکتے ہو اس چیز خرید سکتے ہو اگر صاحب اتنے اس کے کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کل اگر یہودی یہاں اپنی ریاست کا دعویٰ کر لے پھر کیا ہوگا زمینیں خریدتے خریدتے کرو اپنی اکثریت کر اپنی ریاست کا دعویٰ کر لے کہ زمین بھی اس میں زیادہ میری ہے اور تعداد بھی میری کسرت سے ہے پھر کیا ہوگا انہوں خطرہ تو ہے تم نے کہا خطرے کے پاس نظر سات والے کر بیچو کہ ان کے پاس زمینیں بیچنا حرام ہے زمینیں بیچنا حرام ہے اس کو نہیں لیا اپنے اردوں کو اربوں کو فتو کو لے کر زمینیں بیچی پھر جب اجازت وجود میں آئی تو عرب مفتی کہہ رہے تھے کہ کاش یہ مفتی یہ ہندوستان کا مفتی اگر زندہ ہو تو ہم اس کی زیارت کو جائیں اور بعض لوگوں نے کہا کہ ہم اس کی قبر کی زیارت کو ضرور جائیں گے کہ اس کو اللہ نے اتنا فہم دیا ہوا تھا اس فتو <سلام> کو منگ نکالو نو اس پتہ مدم مضمون لکھنے کی ضرورت ہے ٹھیک <سلام> <سلام> <سلام> ہے وہ تو آپ نے کہا تھا پہلے میری گھر لیکن آپ نے ہمیں نہیں پہنچایا تو اس کی عادت کو ترجمہ کر کے پہنچاتے ہیں خیر اس پر مضمون ہم لکھ لیتے جی ٹھیک ہے ہاں جی اس کو نکالیں تو اس پر مضمون لکھ کر پھر اسالے میں شائع کریں گے انشاءاللہ اور ہم اپنی طرف سے رونا دونا فریاد کر لیں گے اگر ان مدارس والوں کو سمجھ آ گئی تو امت کا مسئلہ حل ہو جائے گا نہ سمجھ آئی تو ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں شہر جی جس بات کو میں کہہ رہا تھا ہم نے فاروق ضلع تم کے سال کو جب دیکھا ایک شادی آئے اور میں ان کے کھانے کو ان کے لباس کو ان کے زندگی کے معیار کو دیکھا ان کو بڑا دکھ افسوس ہوا تو ہم نے فاروق ضلع اللہ نے کھانے پکانے کی ترتیبیں بیان کی کہ جس وقت کشمش کو گھی میں ڈالا جاتا ہے اس کو بنا جاتا ہے تو بننے کے بعد وہ سبزی سرخ سرخ سرخ ہو جاتی ہے اور اس کی سرخی جو ہے وہ سارس کی آنکھ جیسی ہو جاتی ہے پھر اس میں یہ ذائقہ پیدا ہوتا ہے نی? تو سننے والے آدمی پتہ چلا کہ جن کھانوں کے بارے میں تم نے سنا ہے اس کو اس کے پکانے کی ترتیب ساری اس کو آتی ہے نی? لیکن اس ترتیب کو جو ہے ان ذائقوں کو اور نیچرس کے مکشنوں کو جان بوجھ کر ترک کیا ہے چھوڑا ہے کیوں چھوڑا الطاف صاحب اب شیر پڑ الب کھڑے ہو گئے اس پر اس کے فیم کا پڑے چلے کیوں چھوڑا جی بیٹھ جیے اضرت اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ میں جب نو شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ کے پاس تھا تو وہ بیان فرماتے پہ کہتے کہ پڑھ یوز پڑھ تو کہتے عربی کہ کشمیر کا, کا شہر ہوتا کہ وہ جس بیان میں عربی کا شہر پڑھ نچا رہے ہوتے تھے اس کو میں پڑھتا تھا پھر بڑے خوش ہوتے تھے کہ میرے کل میں جو بات آتی ہے اس پروار میں ہو رہی ہے پر پروار ہوا جی ہمارا شہر کتنی دفعہ سنایا جی اٹھ کر پڑھو جی سر اٹھ پڑھو ٹھیک کرو سر چن لیا سارا جہاں چھوڑا سب کچھ خلافت ہاتھ میں ہوئے دنیا میں بائیس لاکھ مربع امین کے وسائل میں فاروق عدل کی خلافت بائیس لاکھ مربع امیر پر ہوئی ہے پاکستان کا کتنا رقبہ ہے یہ جی؟ سات لاکھ والے ہماشن گزار جی؟ جی؟ آٹھ لاکھ مربع کلو میٹر ٹھیک ہے نا میل نہیں آٹھ لاکھ مربع کلو یہ پانچ لاکھ مربع میل ہوئے جی؟ پانچ لاکھ مربع میل ہوئے یہ پانچ لاکھ مربع میل ہوئے اور ساڑھے چار پاکستان جو ہے اتنی بڑی ان کی خلافتھی اس کے وسائل آج میں اور وسائل کا ملک جو ہے اس نے اپنے, آپ اپنے, اپنے آپ کو ایک جھونپڑے میں اور تربندوں لباس میں اور سو روٹی کھانے میں اس نے اپنے آپ کو آدھی بنائے ہوئے ہیں اس وقت بے المقدس چابیہ لینے کے لیے گئے ہیں تو اس وقت انہوں نے کہا کہ کھانا تو میں ابو بیدہ بن جراح کے ساتھ کھاؤں گا کیونکہ مال کے کمانڈر ان وہی تھے تو انہوں نے کوشش کی کہ کسی اور کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں تو زرا اچھا میں کھانا نجی کے ساتھ کھاؤں گا تو ان کے جب کھانے میں گئے تونوں نے ایک پھیلا ایک کونے سے نکالا اور اس میں روٹی پکا کر خشک کر کے رکھی ہوئی اپنے پاس تو اس کو انہوں نے لے کر پانی میں ڈگویا اور مہم نوچ فرمائے کہ فقر کی ترتیب پر اور بیدہ پنجرا رہے اس لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر اب بن اندراس زندہ ہوتا تو میں اس کو بغیر مشورے کے اپنے بعد خلیفہ نامزد کرتا ہوں لیکن ہے تو میں خلیفہ نامزد کرنے کی ذمہ داری اپنے, اپنے اوپر نہیں لیتا اس سے آدمی تمہارے لیے چھوڑ کر جاتا ہوں یہی نامزد کریں گے تو تیار نہ کرنا یہ دل کہتا رہا کہنے دیا چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا میرے بھائی زندگی ہے ہو ہو اس کا توکرا کرنے کا اتنا نشہ ہے تو اس کے اختیار کرنے کا کیا اچھا نشہ ہوگا جی اور وہ لوگ پر کس پاہے کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ جس جو آدمی فخر کے راستے کو اختیار کرتا ہے وہ اپنی خواہشات کو مچاتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کچھ ایسے دولتے عطا فرماتا ہے کہ جس کے آگے بڑے بڑے, بڑے بادشاہ کے تخت اور دس دس عورتوں کے رشتے میں آنا یعنی وہ سارے اتنا پھر مزہ نہیں ہوتا ہے اس کو حلاوت نماز دی جاتی ہے حلاوت ذکر دی جاتی ہے حلاوت مناجات دی جاتی ہے پورا مال مجھے بازی لگتا ہے تو اس پر جو اللہ تعالیٰ کے تالوں پر مار پھٹ کے اور کیفیات کے دروازے کھلتے ہیں تو اس پر آدمی ساری دنیا کے بادشاہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اجتماع والے ہمارا کافی بھاری قدرت ہوتا ہے کافی کام کی ہوتے ہیں اس پر کے بعد میری مجس میں اتنا زور نہیں ہوتا جن کیا Oh no Allah oh no Allah Oh no Allah Ya